لیکن ان انجانا اگر ہمیں نجات دے بو اللہ من اس مصیبت سے لَنَكُونَ النَّمِنَ ضرور ہو جائیں ہم شکر کرنے والوں میں سے اللہ فرمات یہ بتاؤ جب دنیا کے کسی جگہ پر تم پس جاؤ سمندر کے موجوں میں پس جاؤ یا زمین کی خشکی میں کسی مصیبت میں پس جاؤ پہاڑوں میں پس جاؤ یا کسی زمین کے ایسے حصے میں پس جاؤ جہاں سے نجات کے لیے تمہیں رستہ نہیں ملتا ہے تم خالص پر اس اللہ کو پکارتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات دی تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے مانت توحید پر آئیں گے پھر وہ تمہیں نجات دیتا ہے فرمایا قول اللہ جواب دو کہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے جنت اور یہ نجات کس سے جنت جی گمن کل کرم جس میں تم پسے ہوئے ہو اس سے بھی نجات دیتا ہے اور اس سے ماسے بہت سارے مصیبتوں سے نجات دیتا ہے جو تمہاری نظر میں نہیں آ مانا تم پر آنے والے ایسی مصیبتیں بھی ہوتی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے ذریعے سے ان کو ٹال دیتے ہیں تمہیں نجات دے دیتے ہیں کیونکہ یہاں تضرا تم آجزی کر لیتے ہو اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم کو مصیبتوں سے بچاؤ اچھا اس آیات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مشرقین کے دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے کیونکہ یہاں تو ذکر مشرقین کا ہوتا ہے مشرقین کے دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو ہم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے وسیلے بناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے منہ گندہ اولیاء اللہ سے ہم اس لئے دعائیں کراتے ہیں ان کے منہ صاف ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مشرقین کو نجس کہتے ہیں مشرقوں نے نجسن اللہ فرماتے ہیں میں تو ان نجسوں کے دعائیں بھی قبول کرتا ہوں تم مسلمان ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو تو تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کرے گا لیکن جو لوگ اس عقیدے کے قائل ہیں وہ اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن شریعت کی روح سے وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ مشرک کہلاتے ہیں وہ مایو اکثر اللہ مشرقن اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عقیدہ توحید کا اقرار کرنے کے باوجود وہ مشرک ہوتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا حال ذکر کیا ہے اللہ من نجات اور پھر تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو آپ فرما وہ قادر ہے با سارے کم یہ کہ بیجے تمہارے اوپر آزاد منخو کے کم تمہارے اوپر سے آؤ من تحت یا تمہارے بدموں کے نیچے سے او یل بے زکم شیا خلق مل کر دے تمہیں مختلف گرو میں بازو کا بازو کو انظر دیکھ لو کیفا کس طرح نصر فل آیات پھیر, پھیر کر بیان کرتے ہم آیاتوں کو لون لا کہ وہ سمجھ جائے اس آیات کے بارے میں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسایات کے بارے میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے امت پر اوپر سے عذاب نہ بھیجنا کہ وہ سب کے سب تباہ ہو جائے مٹ جائے تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا ایسے عذاب بھی نہ بھیجنا جو زمین کے اندر سارے دنس جائے زمین کے عذاب سے مارے جائے اللہ نے وہ دعا بھی قبول کیا پھر فرمائے کہ اللہ ان کو آپس میں مت لڑاؤ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اس دعا کو اللہ نے رد کیا کہ ان کے آپس کے اختلاف ہوتے رہیں گے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں ہاد ایسر یہ آسان ہے اس کے مقابلے میں مارا ایک دم عذاب سے اوپر سے جو عذاب آئے وہ بڑا مشکل ہے اگر زمین کے نیچے سے عذاب آئے تو وہ بھی بڑا مشکل ہے تو جب فرمایا کہ آپس کا اختلاف ان کا رہے گا تو نبی علیہ السلاط والسلام نے فرمایا یہ اس کے مقابلے میں آسان ہے ہے تو یہ عذاب ہے امت آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے قوتوں کو تباہ کر رہے ہیں آج مسلمانوں کو سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے آپس کا اختلاف آپس میں لڑنا ولنا کون ان کے مخالفت میں کون یہود کون نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب تک ان کے اندر سے اپنے لیے وہ پارٹی نہ بنا لے اور اپنے حمایتی نہ بنا لے اور مسلمانوں کو آپس میں گھروں میں تقسیم نہ کر لے فرعون کی طرح فرعونی طریقہ یہ ان کو حصوں میں تقسیم کرنا پھر اس کے اوپر اپنا حکمران مسلط کرنا یہ طریقہ ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ سبحان تعالی نے یہ فرمایا کہ یا تو اللہ اوپر سے عذاب بیچ دے یا نیچے سے بیچ دے مانا زمین کے ٹکڑے کھول کر کے اس میں تمہیں دنسا دے یا تمہیں آزاد میں آپس میں لڑا لڑا کر مار دے فرما دیکھو کس طرح ہم پیر پیر کر ان کی ہدایت کے لیے باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائے وکل سب ابھی ہے قوموں کا جٹ اس قرآن کریم کو تیرے قوم میں وہ اور یہ قرآن حق ہے اللہ فرماس نہیں ہوئے کمبے وکیل تمہارے اوپر نگا میرا کام تو ہے دعوت پہنچانا حق پہنچانا میں نگاہبان نہیں ہوں میری یہ ذمہ داری نہیں ہے میرا کام ہے حق پہنچانا اس کے بعد اگر یہ آپ سے پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ نے حق پہنچایا آپ کہتے ہیں جو لوگ نہیں مانے گا اللہ کا عذاب آئے گا تو عذاب کیوں نہیں لاتے آپ جواب دو لکھ ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے عن قریب تم جان لو گے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے میرے قوت میں نہیں ہے میں اس کا اختیارات نہیں رکھتا ہوں یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور اس کا خبر تمہیں آ جائے گا اور تم دیکھ لوگے اپنے انکوں سے کہ اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے لہذا اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے اختیار کیا ہے میں صرف تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا ان پر قیامت کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا باقی نتیجہ کب ہوتا ہے تاریخ کب ہے وہ اللہ کے علم میں ہے وَصَوْفَتَ عَلَمُونَ انقریب تم جان لوگے اس میں قیامت کے وعید بھی ہے کہ انقریب نتیجہ تم دیکھ لوگے اپنے انکوں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قَدْ عَلِمَ الَّذِينَ اتَّقَوْا جَنَّتَهُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَعْرِفُوا جَنَّتَهُمْ وَأَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِأَنَّ اللَّهَ صَلَّى نَفْسًا بِمَا كَسَبَتْ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلِ الْكُلَّ عَدْلًا لَا غُفِرَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ امْشُوا بِمَا كَسَبُوا وَاِذَا الَّذِينَ فِي آياتِنَا هُمْ حَتَّى فِي جب دیکھ لوگوں کو آپ احاظ کرے ان سے مجبور ہو جائے وہ اور باتوں میں وہ اماجنسی اگر بلا دیں آپ کو شیتان و شیطان فلاں تک عہد ہو تم مت بیٹھنا بازت فکرا بعد یاد آنے کے, امال قومی قوم کے ساتھ قومی <تصفيق> پہلے عنوان ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسے مجلس جہاں اللہ کی نافرمانی ہو اللہ کی بغاوت ہو شرک کفر ہو اس میں بیٹھنا ان کے ساتھ گناہ میں برابری ہے اگرچہ انسان اس کو پسند نہ کرے لیکن ایسے مجلس میں بیٹھنا ہی ناجائز حران ہے فرمائیں کہ چھوڑ دیں ان لوگوں کو ہاں دیکھا ہے آپ نے ان لوگوں کو جو میرے آیتوں کے بارے میں مشغور ہوتے ہیں مانا میرے آیتوں کے مخالفت میں ان کے مختلف تدبیریں ہوتی ہیں قرآن کے خلاف قانون بناتے ہیں حدیث کے خلاف قانون بناتے ہیں دین کے خلاف جو لوگ دین کے کام کرتے ہیں ان کے خلاف وہ میٹنگیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ان سے ایراض کرو جو دین کے مخالفین ہیں ایسے مجالس میں کبھی نہیں بیٹھا کوئی بھی معاشیت کا مجلس ہو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے تحت مبتد عین کے تمام مجالس جتنے ہیں مشرقین ہے ان کے مجالس میں بیٹھنے سے منع اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک سبب کہ اگر وہ سبب آ جائے تو اس وقت تک آپ بیٹھے رہیں گے ظاہر بات ہے جب آپ کو یاد نہیں ہے لیکن یاد آنے کے بعد آپ یہ نہیں کہنا کہ اب میں پہلے سے بیٹھ چکا ہوں بھلے بیٹھا رہوں گا نہیں آپ فوراً وہاں سے ہٹ جائے فرمائے وایون سیان نقش شیتانوں اگر بلا دے آپ کو شیتان فلاں دکرا مت بیٹھے بات یاد آنے کے اب اس خطاب میں نبی اور نبی کے تمام داخل ہے کہ انسان سے کوئی بات بھول جائے بھول جانے کی صورت میں کوئی عذاب نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے امت کو نسیا معاف کیا ہے بھول جانا میں ظالم قوم کے ساتھ اس کے بعد نہیں بیٹھنا اور مشرق ہے اپنے مرتبے کے اعتبار سے ڈرتے ہیں ان کے حساب میں کچھ بیورا کے ذکر لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ ڈرے معنی یہ کہ ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں معاہدین ہے متب سنت ہے ان پر شرک کرنے والوں کا بدت کرنے والوں کا اللہ کی نا کرنے والوں کا گناہ کا ببال نہیں آئے گا ہاں ان کی ذہنیں ایک کام کیا ہے اولا کم ان کی ذمہ دو نصیحت ہے لال لوگوں تاکہ وہ ڈر جائے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے خوف اللہ پر توحید کے تقاضوں کے مطابق یہ لانا ضروری ہے وزر چوڑو ان لوگوں کو اتخد ہو جنہوں نے پکڑ لیا ہے دھوکے میں ڈالے ان کو دنیا کی زندگی نے وزت کرو نہ صحت کرو بھی اس قرآن کے ساتھ یہ کیا حالات کی جائے کوئی نفس نہ ساتھ اس کے جو اس نے کسب کیا ہے لے سرحا نہیں ہوگا اس کریم ان دونے اللہ ہے اللہ کے سفارشی ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے ایک مانا تو یہ کہ ان کے عقائد کے اندر شرکیات ہے بداعت ہے وہ انہوں نے کھیل کود کو اپنا دین بنایا ہے اگر اس کو آپ مبتدرین اور مشرقین کے تناظر میں دیکھیں گے تو وہ خبر کے پاس ڈول دبلے لے آتے ہیں اور میرا کو جمع کرتے ہیں خود بھی ناچتے ہیں بڑے بڑے مول بھی ناچتے ہیں اس میں اور دوسروں کو بھی نچاتے ہیں ساتھ میں دبلے اور باجے بادشر کا مجلس گرم کرتے ہیں اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں دین اللہ محمد ان لوگوں نے تو کیل کود کو اپنا دین بنایا ہوا ہے جو لوگ کیل کود کو اپنا دین بناتے ہیں ان کو چھوڑ دو ایک معنی یہ دوسرا معنی یہ کہ جن لوگوں نے کیل کود کو ایسا سمجھا ہے جس طرح کی عبادت ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ کیونکہ کیل کود کو عبادت تو نہیں ہے کھیلد اسلام میں جائز ہے لیکن وہ بھی اسلام نے اس کو عبادت بنایا کیسے عبادت کہ وہ کھیل کود کرو جو شریعت میں جائز ہے شریعت کے خلاف ہے تو وہ منع ہے تو اس کو مباح قرار دے دیا اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل بخاری اور دوسرے کتابوں میں موجود ہے کہ وہ عید کے موقع پر بھی کھیروں کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر وار کرنا برچوں کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر وار کرنا تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر بطور ایک کیل وار کرتے تھے یعنی گویا के جہاد کی تربیت کے طور پر اس کو کیل کا دن بناتے تھے یعنی کہ آپ کرکٹ کھیلتے تھے کرکٹ نہیں کہتے تھے صحابہ کرکٹ ہی نہیں تھے وہ کرکٹیں عام لوگ جو بن گئے کہ کسی کو ہاتھ میں بلا دے دیا کسی کو گیند دے دیا بس تم لڑو اس کے پیچھے یہ شیتانی کیلے ہیں کوئی نہیں ہوتا شریعت کے کی کیل وہ ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایسا کوئی عمل ہو جس میں انسان کے شرعی امور ضائع نہ ہو درس تدریس خراب نہ ہو عبادت کے اوقات ضائع نہ ہو اور وہ کیل مبع ہو یعنی اس کے اندر گنجائش ہو ٹھیک ہے پھر لیکن اس کو جس طرح اس وقت حکومت نے سرکاری سطح پر پوری دنیا میں جمعے می کی نماز ہوتی ہے تو ہونے دو کیل کھیلا جا رہا ہے فرض نماز ہوتی ہے تو ہونے دو اس میں فحاشی اریانی اور دیکھنے والے ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں اور عورتیں ننگے مردوں کو دیکھ رہی ہیں یہ بے کو عام کر دیا لوگ کہتے ہیں کھیل ہے اسلام میں کیل کا منع نہیں اسلام میں یہ نہیں ہے کہ تم کھیل کو اپنا دین بنا لو اس پر دین کو قربان کرو اور اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ تم اسلام کو کھیل بناؤ یہ دونوں چیزیں اسلام میں منع ہیں فرما ودت گر بھی ان کو نس کرو اس قرآن کے ساتھ انتبسن الحسن کہ ہلاک کی جائے کوئی نفس بماغت کیا ہے ان کا یہ کسب جو ہے شفیع نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار کوئی دوست سفارش نہیں ہوگا وہ انتہا دلف اللہ دن اگر وہ عدل دے برابری دے ہر ایک جیسا مانا فی دے پورا پورا لاہ نہیں دیا جائے گا اس سے عادل بمانا قیمت اگر وہ قیمت بدلا دیتا ہے تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا زمین بھی دے سونا چاندی تب بھی نہیں چلے گا یہ وہ لوگ ہیں اب جو ہلاح کیے گئے ہیں دماغ کا سبو بس سبب بسب اس کے جو انہوں نے کمایا لہم شراب نون کے لیے پینا ہوگا من حمیم گرم پانی میں سے ن ہم گرم پانی سے وہ پیئیں گے وہ عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا ان کے کہ وہ کفر کرتے تھے ان کے عذاب کے مختلف شکلیں اللہ تعالی نے بیان کی ہے کبھی تو ان کو کھانے کی زکوم دیا جائے گا فرمایا تہام الحسیم گناہ گاروں مجرموں کا خوراک ہے وہ اور ان کے پیٹ میں داخل ہوتی ہیں وہ ابلنے لگ جائیں گے جس طرح آگ کے شولہ ہوتے ہیں قغلی الحمیم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب پیاسے ہو جائیں گے انتہائی پیاس میں تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا ان کو پھر اس ابلتے ہوئے پیٹ کے اندر جو زکوم کا خوراک ہے گرم اس کے بعد پانی وہ طلب کریں گے ہمیں پانی دوڑنے بڑا پیاس لگا ہے اللہ رب العالمین نے صورت صافات میں اور صورت واقعہ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کو پھر اس کے خوراک کے بعد گرم پانی دیا جائے گا اور کیسے پیئیں گے کشرب الحیم جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے اس طرح پیئیں گے فرما ان کے سبب کیا ہے انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے احکامات کو ٹکرایا پل آ فرما دیتی ہے اند وا ہے پکارے ہم اللہ کے ماں سے ہمیں نفا دے سکتے کہتے ہیں کہ آپ جن کو ہم پکارتے ہیں کیوں آپ نہیں پکارتے آپ جواب دو ہم ان کو پکارے جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ پکارنا اس کا حق ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے اور صرف اللہ آنا لوٹائے جائیں گے ہم اپنے اڑیوں کے بل بعد از حضان اللہ بعد اس کی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے کل لذیر الشخص کی طرح استہوتہ الشیعاتین جس کو بیکا دیا ہو شیطانوں نے فی الارض زمین میں حیرانا وہ حیران ہو لہو اصحاب ان ان کے کچھ ساتھی ہو یا دعونہو بلاتے ہو ان کو الالہدا ہدایت کی طرف سیدھے راستے کے طرف اور ان کو آواز دے رہے ہو ایتنا او ہمارے پاس لیکن وہ آواز سننے کے لیے تیار نہ ہو وہ راستہ ایسا چھوڑ جائے ایسا بٹک جائے کہ اب اپنے ساتھیوں کے دعوت پر بھی وہ کان نہ لگائے پل فرما اندا اللہ یقیناً ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے وہ عمر ہمیں حکم دیا گیا ہے لینس جماعتہ تابار ہو جائے رب المین رب العالمین کے لیے ان کے اللہ نے مثال دی کہ بعض لوگ ایسے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کو بہکا دیتے ہیں ایسے گمراہ فرقوں میں ان کو ڈال دیتے ہیں کہ پھر اگر ان کے کوئی رشتہ دار ہے کوئی دوست احباب ہے اٹھنے بیٹھنے والے کلاس فیلو ہے وہ ان کو دعوت دیتے ہیں بھائی یہ اب کہاں جا کے پس گئے آپ تو فلاں شخص کی موری دھو گئے آپ تو فلاں کے مجاور بن گئے کس فطرے میں کس فتنے میں تم پنچ گئے ہو یہ تو گمراہی کا رستہ ہے تو پھر وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ان کو مشرقین کے دلائل ان کے دل میں گس چکے ہوتے ہیں شیطان نے اس کو دیکھایا تو اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک تمشید بات بتائی کہ اس کی مثال جس طرح ہے جس طرح کوئی شخص سہارا میں ہے رستہ بل گیا ہے سیدھے رستے سے وہ ہٹ گیا ہے پہاڑوں میں جنگلوں میں کئی رستہ کھو چکا ہے اب ساتھی ان کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اس طریقے سے اس طرف سے آؤ ادھر سے مڑ جاؤ ادھر سے مڑ جاؤ لیکن وہ ایسا پاگل بن چکا ہوتا ہے ویسا حیران ہو چکا ہوتا ہے کہ کسی رستے دھیان نہیں جا رہے تو فرمائے کہ اسی طرح یہ گمراہ لوگ جو اللہ کے ماں سیوا اوروں کو پکارتے ہیں ان کا حال بھی یہی ہے یہ ایسے گمراہ ہو چکے ہیں کہ اب ان کو قرآن کی دعوت دو پیغمبر کی سنت کی دعوت دو یہ ہے ہر انسان کے لیے ساتھی تو اس ساتھی کے بعد سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے قرآن و سنت کو اللہ رب العالمین فرماتے آپ ان سے کہو کہ ہدایت حقیقت میں صرف اللہ کی ہدایت اور ہمیں اسی ہدایت جو رب العالمین کا ہے اس رب العالمین کے لیے متی ہونے کا حکم دیا گیا میرنا وہ انقیم صلاح کے قائم کرو نماز برتق ہو ڈر و سے تو وہ شرون اور وہی ہے جس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے تمہارا حشر اسی اللہ کے سامنے ہوگا وہی خلا قسما اور وہی ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو بالحق کے حق کے ساتھ معنی حق کے ساتھ ظاہر الحق حق کو ظاہر کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان زمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا ہے لولا لولاۃ لما خلقت الافلاک اگر اپ نہ ہوتے تو پورا کائنات نہ ہوتا وہ تو موزوئی روایت ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق الظهر الحق حق کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے توحید کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی مقابلے میں اگر کوئی مشرک شرک کرے اس شرک کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالی نے زمین کو بنایا اسمان کو بنایا و یوم یقول اور جس دن کہے گا وہ کن فیکون ہو تو ہو جائے گا وہ جب بھی کہے گا اللہ تعالی قبروں سے بندوں کو اٹھائے گا جب وہ کہے گا ہو جاؤ تو ہو جائیں گے قوله الحق اس کا کہنا حق ہے ولہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے یوم ینفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا صور میں عالم الغیب والام ہے جاننے والا ہے غیب کا وشہادت ہاضر کا وہ ہوم القبیر وہی حکمت والا خبردار ہے فرمائے کہ اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے وہ جب بندوں کو اٹھائے گا تو بندے آئیں گے اللہ کا حکم سن کر لب گے حاضر کریں گے سب کو سور کے لفظ کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے دس مختلف تعبیرات کے ساتھ استعمال کیا دس مقامات پر اور اس بارے میں جو مشہور سور کا لفظ استعمال ہوا ہے نا دو دفعہ یہ سور پوکھا جائے گا ایک دنیا کو ختم کرنے کے لیے سارے انسانیت کو موت کی نیند سرانے کے لیے اور دوسرے نمبر پر سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھانے کے لیے درمیان میں بہت طویل وقفہ سناٹا ہوگا چالیس سال گزریں گے یا کتنا گزریں گے جیسے کہ واضح روایت میں ہے اور اس میں کوئی بھی زیرو نہیں ہوگا زمین پر بالکل خاموشی ہوگی اس کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ سے اس رافیل کے ذریعے سے اس سور میں جب پنکھوا دے گا تو ساری انسانیت ادام قیام ین ضرور اٹھیں گے اپنے قبروں سے تو اللہ رب العالمین فرماتے وہ تو کن فیقون ہے وہ تو ملک ہے وہ تو عالم الغیب ہے, ہے اسی کی توحید کو ماننا اس پر ایمان لانا یہ اہم اسفان ابراہیم علیہ جب فرما ابراہیم علیہ السلامۃ السلام نے اپنے والد سے آزر بعض لوگوں نے علماء نے لکھا ہے کہ اظہر یہ ابراہیم علیہ السلام کے بدھ کا نام تھا مشہور بدھ تھا لیکن کبھی بات یہ ہے کہ یہ اس کا اپنا نام ہے جو قرآن میں اس کا نام ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تو یہی اس کا نام اظہر یہ اظہر کیا تم بناتے ہو بتوں کو اپنا معبود بھوت ان کا یقیناً تمہیں دیکھتا ہوں قوم اکا تمہارے قوم کومراہی میں ابراہیم علیہ السلط نے اپنے قوم اپنے والد کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا پہلے ہم نے ترک کے رد کے لیے کئی دلائل پڑھ لیے اقلی دلائل اوپر سے نیچے سے زمین سے اور آنکھوں کی شکل میں مختلف آپ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ کا وہ, درس، وہ دعوت جو اس نے اپنے قوم کو پیش کیا اس کو ذکر کر رہا ہے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں دلیل نقلی کے طور پر نقل کرنا سابقہ انبیاء کے دلائل یہاں فٹ سے ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں کہا ہے جس طرح بعض بھائی ہوتے ہیں نا دعوت میں نہ سمجھ توحید کے مسئلے کو سمجھ لیتے پہلے اپنے کلاڑی کو جا کے ماں باپ کا استعمال کرتے تم تو مشرق ہو تم تو فلاں ہو نہیں ابراہیم علیہ سلاۃ و نے انتہائی نرم محبت برے لے سے اپنے باپ کو سمجھایا صورت مریم نے یا ابتی یا ابتی اے ابجان جان اے ابجان میں دین لے کر آیا ہوں میں توحید لے کر آیا ہوں میرے پاس وہی آ رہی ہے فتب سویا میرے پیروی کرو میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا آخر کار اس نے باپ نے جب بات نہیں مانی بلکہ اس کے جواب میں کہا وہ جرم ملیا نکل جاؤ گھر سے اور مجھے چھوڑ دو میرے گھر کی طرف نہیں آؤ یہاں پر اس کے دعوت کو اس انداز میں ذکر کیا ہے نُرِي اس طرح دکھاتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو ملکات بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کے مِنَ تاکہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے یقین کرنے والوں میں سے مانا یقین والا تو پہلے سے تھا اس کی یقین میں مزید قوت طاقت پختگی آ جائے جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ولیتمین نقل بھی فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ الْلَيْلُ جَبْ چھا گئی اُس کی اوپر رات را آنکھوں کو بات دیکھا اس نے تارے کو خالہ فرمایا ہاں دار یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا جَبْ قَوْ پَنَا ہو گیا خالہ کہنے لگا اللہ حب العافلین میں نہیں محبت کرتا ہوں پنا پناہ ہونے والوں کے ساتھ یہاں یہ بات سمجھ لو یہ مقصد نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قوم کے عقیدے میں ان کے ساتھ متفق تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ میرا رب ہے حقیقت میں نہیں قوم کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے میں بخیال تمہار اگر تمہارے خیال کے مطابق بے میں بم یہ ہمارا رب ہے چلو چلو ہم نے مان لیا کہ یہ ہمارا رب ہے اب دیکھو تو پناہ ہو گیا تو ہمیں تو رب ایسا چاہیے جو ہر وقت ہم اس سے مانگے وہ موجود ہو میں پناہ ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا ہوں اگر نہ ہدایت دے مجھے ربی میرا رب لاکھ لاخو ن البتہ ہو جاؤں گا میں سے تارے کے عبادت کرنے والے سورج کی عبادت کرنے والے ہر ایک کو سمجھانا مقصود ہے فلما رہا شمسان جب دیکھا انہوں نے سورج کو باز وطن جمگاتا ہوا دیکھا بڑا سورج تیز روشنی والا جمگ رہا ہے اس کو دیکھ کر کہنے لگا بال ہاد ربی یہ میرا رب ہے ہادا اکبر یہ بہت بڑا ہے جگمگاتا ہوا سورج کو اب مخاطب کر رہا ہے کہ یہ جو جگمگاتا ہوا بہت تیز روشنی دینے والا ہے تمہارے خیال کے مطابق کیا یہ ہمارا رب ہے چلو یہ ہمارا رب ہے ہمیں جو رب ایسا چاہیے جو استمرار کے ساتھ ہو ہمیشہ ہو جیسا کہ آیات में میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ قیوم وہ ہمیشہ ہئی اور قیوم ہے خود اور جب غروب ہو گیا کالا کہنے لگا یا کہنا میں بری مو سے جو تم شریک کہ ہو سورج کے غروب ہونے کے بعد پناہ ہونے کے بعد اس نے اپنا اظہار کیا کہ دیکھو تمہارے خیال کے مطابق یہ بے رب یہ بھی رب یہ بے رب یہ کیسے رب ہے جس کے عبادت کرنے والے تو موجود ہو وہ خود غائب ہو جائے یہ کیسے رب ہے مانا یہ رب نہیں ہے پہلے سے میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں یہ رب نہیں ہے ان نے وجہ تو وجہ یقیناً میں نے متوجہ کیا اپنے چہرے کو لذیذات کے لیے فتح جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو حنیفاً ایک سو ہو کر نہیں ہوں میں مشرقین میں سے تمہارا جو یہ عقیدہ نظریہ ہے میں اس سے بیزار جھگڑا کیا اس کے ساتھ قوم کے قوم نے قالا کہا اس نے ہتھ ہاتھ جو نہیں کیا جگڑتے ہو تم میرے ساتھ فل اللہ کے بارے میں وقت ہدانی یقیناً اس نے ہدایت دی ہے ہمیں ولا میں نہیں ڈرتا ہوں اس سے تشرکون ابھی تم جو شریک تیراتے ہو تم اس کے ساتھ اِلَّا اَن مگر یہ کہ چاہے میرے رب کسی چیز کو قوم نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا تم ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے ہو تم ہمارے لاہو کی منکر ہو تم ہمارے باپ دادا کے دن کو خراب کر رہے ہو اس نے کہا اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے انہوں نے کہا لڑو لڑنا تو اپنی جگہ ہے ڈر جاؤ تم یہ جو ہمارے معبود ہے نا یہ تمہیں تکلیف دیں گے اس طرح آج بھی لوگوں کا یہ ہے کہ تم یہ برا بلا مت کہو کیونکہ لوگوں کے نزدیک برا بلا یہی ہے کہ تم توحید بیان کرو تو کہتے ہیں یہ اولیاء کے منکر ہے یہ اولیاء کے دشمن ہے اولیاء کو برا بلا کہتے ہیں ان کی نظر میں بھی یہ بات تھی کہ برا بلا کہنا مطلب یہ ہے کہ تم کہو کہ اولیاء کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ کرنے والا اللہ کے ذات ہے تو ان کی نظروں میں یہ برا بلا ہے تو اس نے جواب میں کہا کو ماتوسرے کون ابھی میں نہیں ڈرتا ہوں اس سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتے ہو میں کیوں ڈروں ہاں اس نے یہ بتایا اللہ اور اب بھی شی مگر یہ کہ جو چاہے میرا رب میرا رب اگر کسی چیز سے مجھے ڈراتا ہے تو وہ میرا رب ڈرائے گا معنی میرا رب اگر میرے مقدر میں لکھ چکا ہے میں تمہارے ان بٹوں سے ڈروں یہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ سیاح ال ہے میرے رب نے ہر ایک چیز کو علم کے ساتھ افلا کیا تم نصیاحت اصل نہیں کرتے ہو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اللہ کی طاقت میں ہے پھر اس رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہو یہ کیا عقل مندی ہے وہ خواب ہو کس طرح میں ڈرو ماں اس... ماں اس سے اشرت تم جو ٹہراتے ہو تم اللہ کے ساتھ ولاخا بولا تم نے ڈرتے ہو امن کما شرک تم یقیناً تم نے شریک ٹہرایا ہے اللہ کے ساتھ باللہ اللہ کے ساتھ بابو جو نازل نہیں کی گئی ہے اس کے ساتھ الیکم سلطانہ تمہارے اوپر کوئی دلیل ایسی چیز کو تم اللہ کے ساتھ شریک ڈراتے ہو جن پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی دلیل نہیں آئی ہے تو تم تو نہیں ڈرتے ہو اللہ سے اور مجھے انہی چیزوں سے ڈراتے ہو جس پر کوئی دلیل نہیں ہے جیسے کہ مشرق اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور معاہد کو ڈراتا ہے اپنے معبودوں سے فعی الفر حقوب <بِلْأَمَن> کون سی دو فرقوں میں سے حق پر قائم ہے ان دونوں میں سے جو ایک اللہ کے دعوت دے اور دوسرا غیر اللہ کے دعوت دے اب ان دونوں میں سے جن کے اوپر خوف آنا چاہیے اور جو امن میں ہونا چاہیے بے خوف ہونا چاہیے ان دونوں میں سے کون سا ہے چاہیے تو یہ کہ تمہاری اوپر خوف آئے اس لیے تم غیر اللہ کی بندگی کرتے ہو میں کیوں ڈروں اس سے تو یہ چاہیے تم اللہ سے ڈرو اللہ سے تم نہیں ڈرتے ہو مجھے تم تعلمون جانتے ہو مانا ڈرنے کا لائق تو صرف اللہ کے ساتھ ہے تو اس سے تو تم ڈرتے نہیں ہو اور جو ڈرنے کے قابل اور لائق ہی نہیں ہے غیر اللہ اس سے مجھے ڈراتے ہو اللہ دینا جنہوں نے اور خلق ملک نہیں کیا انہوں نے ایمان اہم اپنے ایمان کو بے ظلم ظلم کے ساتھ قلائت لہم الامنو ان لوگوں کے لئے آمن ہیں وہم محتدون اور وہ ہدایت پر ہیں مشہور واقعہ اس بارے میں آپ نے سنایا علماء سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کے نزول کے بعد حاضری دی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کا ذکر کیا ہے تو عام میں سے کون ہے جس سے کوئی ظلم نہ ہوا ہو تو امن اور نجات اور ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے صحابہ کرام نے اس ظلم سے مراد لغوی کے اعتبار سے وہ ظلم مراد لیا جو عام طور پر کوئی معمولی زیادتی آپس کے اختلافات ایک دوسرے کے حقوق میں, حقوق میں حق تلفی ہو جائے نبی علیہ السلط نے فرمایا اس سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم مراد لیتے ہو اس سے تم وہ ظلم ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا یا بنیالہ تو شرک اللہ ظلم و نازیم سرت لقمان میں اس کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد شرک ہے شرک یہاں یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی حکمران کلمہ پڑنے کے بعد اور اس حکمران کے رائے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم خوف سے بچ جائے اور ملک کے اندر امن آ جائے تو سب سے پہلے اللہ کے توحید کو قائم کریں گے ملک سے اللہ کے ماں سے جتنے نعرے ہیں تمام نعروں کو مٹانا پڑے گا صرف ایک اللہ کا نعرہ چھوڑنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ مدد بھی ہو یا رسول اللہ مدد بھی ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یہ نعرے سب موجود ہو پھر ملک میں امن ہو یہ نہیں ہو سکتا اس ایک نعرے کو چھوڑ دیا جائے گا جس پر سارے مسلمان متفق ہے اور وہ کون سا نعرہ ہے صرف اللہ کے ذات کو بخار ہو صرف یہ اللہ کہنا پڑے گا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور جو اس میں اختلاف کرے گا اس کو قرآن نے کافر مشرک کہا ہے لہذا یہ اتفاق کی بات ہے اتفاقی بات کو چھوڑ دیا جائے اختلافی کو ہٹایا جائے فرمایا وہ دلل حجت اتنا یہ کہ ہمارے دلیل جو دیا تھا ہم نے ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام کو علاقہ میں اس کے قوم پر ہم نے یہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دیا تھا نرفع درجات من نشاء کرتے ہم درجو کو جس کے چاہتے ہیں ان ربك حکیم علیم یقینن ت رب حکمت والا علم بالا ہے اللہ رب نے یہ دلائل ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کو دیے تھے اللہ فرمت یہ ہے میرے دلائل توحید کے دلائل ہر معاہد سب سے پہلا مسئلہ توحید کا چڑھتا ہے یہ ہر نبی کی دعوت کا پہلا پہلو ہے وہ وہ بنا لہو دیا تھا ہم نے اس کو ہم نے ان کو عطا کر دیے تھے ہبہ کیے تھے اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کلن حدینہ ہر ایک کو تھی نے ہدایت علیہ السلام ان کو بھی یہ دلائل ہم نے دیے تھے اور ان اولاد میں سے والوں کو یہ تمام صالحین میں سے وہ کلم فطل اور ان سب کو ہم نے فضلت دی دی عالم والوں پر جہان والوں پر سب کو ہم نے افضل قرار دیا دی تھا ان, ان کے اولادوں میں سے وہ اخوان اور ان کے بھائیوں میں سے لیے تھے ہم نے وہ اور ہدایت دی تھی ہم نے ان کو مستقیم سید راہ کی طرف ان میں سے آپس میں رشتے ہیں کوئی بائی ہیں کوئی باپ ہے انبیاء ہیں سارے ہارون علیہ السلام عسا علیہ السلام بائی ہیں ابراہیم علیہ السلامۃ السلام تو اسلام ہے اس کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے ہیں یہ رشتے ہم نے جوڑ دیے تھے ان کے اولاد میں سے پیغمبر بائیوں میں سے پیغمبر ان کا چناؤ ہم نے کیا تھا ہدایت ان کو ہم نے دیا تھا وہ میرے چناؤ کے محتاج تھے ان کا مجھ پر کوئی برتری نہیں ہے ہدایت میں وہ میرے محتاج تھے ہدایت انہوں نے خود سے نہیں بنایا خود سے ہدایت پر آنے کے اختیارات ان کے پاس نہیں تھی فرمائیے ہم نے ان کو دیا تھا ذالک یہ اللہ کی ہدایت ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے میناعباد ہی اپنے بندوں میں سے ولو اشرکو اگر وہ شرک کرتے برباد ہو جاتے وہ جو عمل کر رہے تھے جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان تمام اعمال کو ہم برباد کر دیتے اب یہاں یہ قابل غور بات ہے کہ اتنے عظیم انبیاء کیا ان سے کوئی اللہ کو شکوہ یا خطرہ تھا کہ یہ شرک کر لیں گے یہ تو ماضی کے لوگ تھے نا ماضی کی قرآن جب اتر رہا تھا تو یہ تو تعالیٰ نے تمام اعمال کو ہم برباد کر دیتے جیسے ہمارے نبی کو مخاطب کیا زمر میں وَلَقَدْ من قبل لَئِنْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے تو اس سے پہلے بھی انبیاء بھی طرف وحی کی ہے اگر آپ نے بفرز محال شرک کیا تو آپ کے اعمال کو برباد کر دوں گا اور خاسرین میں سے شمار کر دوں گا اس کا معنی یہ ہوتا ہے مقبول یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اس امت والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں ورنہ ہمارے نبی پر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ شرک کر لے گا اور یہ تو صادقہ انبیاء ہے یہ تو ویسے بھی توحید پر گزر چکے تھے تو پھر اس کے کہنے کے کی کیا مانے مانا یہ کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ وہ جہادوں کو بھی برباد کر دیتا ہے وہ نمازوں زکاتوں حجوں کو بھی برباد کر دیتا ہے وہ دعوتوں کو بھی برباد کر دیتا ہے دنیا نے کوئی عبادت کرنے والا کتنا ہی بڑا پرزگار کیوں نہ ہو جب اس میں شرک آ جائے تو اس کی امل برباد لہذا دنیا میں اگر کوئی شخص پگڑی باندھا ہوا ہے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے وہ ہر, ہر سال حج حجر عمرے میں جاتا ہے دنیا میں وہ لنگر چلاتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ شرکیہ ہو تو اللہ کے ہاں ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں اللہ فرماتے ایسے اعمال کو میں حبت کر دیتا ہوں برباد کر دیتا ہوں اللہ کل لدینہ یہ بولوتے آتے کتابات جن کو دیا تھا ہم نے کتاب الحکمہ اور نبوت حکمت ہم نے دیا تھا مقرر کرتی ہے ہم نے ان باتوں پر قومن ایسے قوم کو لہ سو بےا برین بھی نہیں وہ ان کے انکار کرنے والی ایسے قوم جو ان باتوں کے انکار نہیں کریں گے مانا اگر یہ مشرقی مکہ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں اس توحید کا انکار کرتے ہیں اور یہ بات پھر قیامت تک لوگوں کے لیے ہر معاشرے میں کہ معاشرے میں معاہدین دعوت دے جو دعوت مانیں گے ٹھیک ہے نہیں مانیں گے اللہ لوگوں کو پیدا کرے گا اللہ فرماتے ہم ایسے لوگوں کو لے آئیں گے <خخ> <خخ> <بقت> وقت وکل <لا> نہ رہا ہم نے اس توحید پر ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے تو کبھی بھی اس کا انکار نہیں کریں گے یہ ہمیشہ رہے گا یہ لوگ ہیں حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے فب خدا ہو مختص ان کے ہدایت کے ان کے طریقوں کی پیروی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء علیہ سلاۃ وسلام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم کہ آپ ان کے نقشے پر چلو قل آپ فرما دیجیے میں نہیں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر اجرا کوئی اجر اجر مزدوری کا میرا مطالبہ نہیں ہے انہوں اللہ دِکرا نہیں ہے یہ مگر والوں کے لیے اس پر میں تم سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اس پر دعوت فرض ہوتا ہے فرض فرض کفایا نہیں ہوتا فرض عین ہوتے وہ اس پر کسی سے بھی دنیا کا معاوضہ نہیں لے گا ہر نبی کی دعوت میں آپ دیکھیں جس نبی نے بھی قوم کو دعوت دی ہے لاس الم علیہ اجرا لاس الم علیہ اجرہ دنیا دینی امور پر اجرت لینے میں نبی پر یہ فرضی عمل ہے لہٰذا وہ ادا کرے گا اس پر وہ اجر نہیں لے سکتی ہاں باقی امور میں جس طرح امت کے لیے مسائل ہے سونا کے تحت ہم نے بات تھوڑی سی بتائی تھی کہ بعض اوقات انسان ایسے رقم لے سکتا ہے دینی امور پر امامت کے تنخواہیں ہیں وغیرہ وغیرہ درس تدریس کے تنخواہیں ہیں جس کا شریعت سے دلیل ملتا ہے فلفۂ راشدین نے عمر فاروق کے زمانے میں علماء کو درس تدریس کے لیے بٹھایا تھا ان کے لیے تنخواہیں مقرر کیے تھے اور یہ شریعت سے ایک قاعدہ ثابت ہے کہ جو عمل سابقرام سے ثابت ہوتا ہے شرعی امور میں وہ نہ تو حرام ہوتا ہے اور نہ وہ بدت کہلاتا ہے وہ جائز ہوتا ہے اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث کے اصولوں کے ہم کو سب سے زیادہ جانتے تھے تو یہ ایک مختصر سی بات کہ نبی کے لیے تو اجرت لینا دین پر حرام ہے اور باقی لوگوں کے لیے مانا دعوت دعوت پر باقی لوگوں کے لیے اس میں پھر مختلف پہلو ہیں بعض لوگوں کے لیے جائز بعض کے لیے ناجائز جن کو اللہ نے قوت طاقت دی ہے اپنے مالی تو اس کو کیا ضرورت ہے وہ دعوت خالص بغیر معاوضہ دے جن کو اللہ نے نہیں دی ہے مالی طاقت قوت وہ اگر جائز لیتا ہے لیکن دین کو کاروبار نہیں بنا دے ٹھیک ہے پھر اس کے لئے پھر گنجائش ہے وما قدر کی نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جس طرح کے حق تھا قدر کا اس قالو جب انہوں نے کہا ماں اللہ ہو نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ بشر کسی بشر پر منشے کچھ بھی فرما دیجیے من کتابہ کس نے نازل کی کتابی وہ جو لے کر آیا تھا مصالحسل نورم خدا جو نور اور ہدایت کی کتاب تھی لنا سے لوگوں کے لیے تو جالو نہ اور چھپاتے ہو تم اس کو اور جو باتیں بہت وہ الم تم اور سکھلائے گئے تم ما بو جو لمتا لمو تم نہیں جانتے تھے انتم بولا ابا نہ تم اور نہ تمہارے بڑے باپ دادے تمہارے کلا فرما دیجئے اللہ ہو اللہ نے یہ نازل کیا تھا سم مزر ہوں پھر چور دو لاب اپنے مشغولیت میں کھیلتے رہیں یہ ان کا اعتراض اس لیے کہ انسان جب زد میں آ جاتا ہے نا عنات حسد تو اس کی زبان سے پھر ایسا بے ہودہ باتیں نکلتی ہیں کہ ان باتوں میں وہ خود پس جاتے ہیں یہ کہتے ہیں انسان پر کبھی کتاب نازل نہیں ہوا اللہ نے فرمایا کیوں اگر انسان پر نازل نہیں ہوا ہے تو تم جس کتاب کا دعوی کرتے ہو وہ تو مسا علیہ السلام پر اترا ہے نا تورات تو ہم نے اتارا ہے مسا علیہ السلام پر تم تو خود کہتے ہو ہم تورات کو مانتے انجیل کے ماننے کا دعوی ہے تو یہ کیسے تم کہتے ہو اللہ فرماتے ہیں اصل میں انہوں نے اللہ کا قدر نہیں کیا کہ انہوں نے یہ بات کہی یہ اللہ کے بے قدری کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں لہذا اصل حقیقت میں اللہ کے بے قدری ہے فرمایا تم اس کو کیا بناتے ہو تج الخراتی سا ان کو تم نے ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے مانا یہ کہ کتاب کا کچھ حصہ جو تمہارے مطلب کا ہے اس کو تو بیان کر لیتے ہوں جو حصہ تمہارے رسم رواج یا کے رد میں ہے اس کو چھپا لیتے جس طرح آج بھی قرآن کریم کا وہ حصہ بیان ہوتا ہے جو مقصود ہوتا ہے دنیائی مفادات اور فوائد کے لیے فضائل وغیرہ کے لیے بھی لیکن وہ حصہ جو قانون الہی کا ہے اس پر معاشرے کے اندر حل چل نہیں ہے یعنی حدود اللہ حدود اللہ کے بارے میں انتہائی کمی اس کے بیان کرنے میں بھی اس پر عمل کرنے میں بھی اور اس کے لیے جدوجہد کرنے میں بھی فرمایا تمہیں اس کتاب کی وجہ سے وہ تعلیم دیا گیا تھا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا کس نے یہ کتاب اتاری تھی یہ تو جواب دیں گے نہیں خاموش رہیں گے قول اللہ آپ خود تو ہو کہ اللہ نے حاضر کیا تھا پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنے باتوں میں مشغول رہے سروتن مخالفین پر ایسا رد کرو کہ اس رد کی وجہ سے پھر آپس میں ان کا اختلاف ہو جاتا آپس میں پھر ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے وہاں تک کتاب یہ ہو نہ مبارکن برکت والا ہے مصدقن تصدیق کرنے والی کتاب ہے اللہ جی اس کے لیے آگے ہے مانا تو رات انجیل کی تصدیق کیلی یہ قرآن بابرکت کافی ہے وہ تن ذرا تاکہ آپ ڈرائے ام الخر ام الخرا مانا ماں خوراک فریت کے جمع مکہ ام الخر ہے اور باقی اس کے ارد گرد ساری دنیا کی بستیاں وہ اس کی گویا اولاد کے مانند ہے یہ مرکز ہے سارے مسلمانوں کا مرکز وہ منحا اللہ جو اس کے آس پاس ہے جو جو ایمان لاتے ہیں آخرت کے ساتھ وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن کے ساتھ وهم اور وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک تو قرآن کو اللہ تعالی نے برکت کا کتاب قرار دیا دوسرا اس کی نزول میں مکے کے نزول میں سبب بتایا کہ یہ امول قرآن ہے ہم نے مکے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے تو یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے پھیلنے میں آسانی ہوگی اس لیے ہم نے یہاں کا چناؤ کیا ہے اور دوسری تیسری بات یہ بتائی کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو عقیرت کو نہیں مانیں گے قرآن کی طرف وہ ذرا بھی دھیان نہیں دیں گے چوتھی یہ بات بتائی کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ نماز کی محافظ ہوتے ہیں جو نماز کی عفاظت نہیں کرتے وہ مومن نہیں کہلائے گا وَمَنْ اَزْلَمُوا کُونَ ہے زیادہ ظَالِم مِنْ مَنْ اُشْرَ سِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ جو بانتے ہیں اللہ پر جوٹ او قال آیا اس نے تا اوحی علیہ وہی کی گئی ہے میرے طرف وَلَنْ جُوْحَا علیہ نہیں وہی کی گئی اس کے طرف شے ان کچھ بھی وَمَنْ عنقری میں نازل کروں گا انزل اللہ اس کی طرح جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے جو اللہ نے اتارا ہے ایسا میں بھی اتار دوں گا یہ مشرقین کا قول پیار ہے ایسے تو ہم بھی بنا سکتے ہیں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے ایسا تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین بربادی یہ کتنے ظالم ہیں ان سے جب مطالبہ ہو گیا کہ بنا کے لیا ہونا فاتو بسورت ان میں مشرقی ودو شوہدا دونوں لا تو پھر حاجص خاموش کوئی جواب نہیں بن پایا کوئی جواب ان سے بنتا ہی نہیں ہے تو کہنے پر تو ہر ایک انسان دعوی کر سکتا ہے لیکن دعوے پر دلیل چاہیے لاؤ خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں دیا اللہ فرماتے باتیں بولو تو اگر دیکھ لیں جب ظالم تھے ہمارا دل موت کے سختیوں میں ہوں گے ملائکتوں اور فرشتے باسطوے اپنے ہاتھ پھیلائے دے ہوں گے یہ کہتے ہوئے کہ اخرجو نکال رنگم اپنے جانے جب ظالموں سے اللہ تعالیٰ ان کے جانوں کو نکالے گا ان کے روحوں کو نکالے گا اگر اس کیفیت کو تم دیکھ لو تو یہ ایک حبت کیفیت ہے اور انتہائی برا انجام ہے ان لوگوں کا فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں انفسکم نکالو اپنا رو یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو کہ ان لوگوں پر یہ سوال آتا ہے جو کہتے ہیں اس وجود کو نہ عذاب ہوتا ہے نہ راحت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ روح ہے کون سے وجود میں اسی وجود میں ہے حیران تو فرشتوں نے کہاں ہاتھ پھیلائے ہیں انہوں کو تو پھیلایا ہے اخر اخرجان فکون اور اس کی تفصیل عدیش میں کیا ہے نشک کے اندر وہ طویل عدیش جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کے ایک جماعت کا نظور ہوتا ہے مومن کی روح نکلنے کے لیے اور اس میں سے ایک ملک ملک الموت وہ ان کے پاس آتے ہیں باقی فرشتے دور ہوتے ہیں حد تک نظر جہاں تک نظر جاتا ہے اور اس سے روح جب نکالنے کے لیے فرشتہ ملک قریب آتا ہے تو اتنے آسانی کے ساتھ اس کا روح نکالتا ہے جس طرح مشکذے کے منہ کو کھول دو اور اس کو کلٹی کرو تو سارے پانی پانی کا فری قطرہ بھی نکلا آتے اس طرح آسانی سے اس کا روح نکل جاتے ہیں اور جب مجرم سے روح نکالتا ہے تو ملک فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور اس میں سے ایک بدصورت فرشتہ وہ قریب آتا ہے باقی جماعت دور اس سے جب روح نکالتے ہیں تو اس کا روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کے وجود کے ہر ہر جوڑ کے اندر وہ گھس جاتے ہیں تو اس کو جب نکالتے ہیں تو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح ایک کانٹے دار جاڑے کو انسان ون والے کسی کمبل کے اندر ڈال دے اور پھر اس میں سے زور کے ساتھ کھینچتا ہے تو اس کانٹوں کے ساتھ اس کے اون کے ایک ایک قطر اور ایک ایک تار ایک ایک بال پس جاتے ہیں پھر اس کو زور سے کھینچتا ہے تو اس سے اس روح کو جب کھینچتا ہے تو روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر قرآن کے الفاظ ہے ناجوار مارتے ہو یہاں پر فرمایا کہ باسی تو ان سکون نکالو اپنا روح ہاتھوں کو بڑا بڑا کر ملک فرشتے ہاتھ پہلاتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنا روح السونا دیا جائے گا پر نہ جائز بات نہ تکبر کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے ہوئے تم نے وقت گزارا ہے لہٰذا اب تم عذاب کے قابل ہو لے تما گرم تم آئے ہمارے پاس خورا دا جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تم کو اپنے پیٹوں کے پیچھے وہ ماں مرا اور نہیں دیکھتے ہیں ہم ماں کم تمہارے ساتھ تمہاری سفارشی اللہ برماتے تم ہمارے پاس آ گئے ہو اکیلے اکیلے فرادا مانا فرد انفردا جسے مریم میں فرمایا ہوا تھی کم فرد اکیلے اکیلے آتے ہو آج اللہ کی عدالت میں اور جو تمہارے پاس مال دولت افراد جس کی وجہ سے تم نے کفر کیا تھا تمہارے وہ شفاق سفارشی الزین ذہن وہ جس کے بارے میں تمہارا ذہن تھا اللہ نے زام کہا نا کیونکہ حقیقت تو نہیں ہے نا ایک گمان ہے تو وہ سفارشی آج کہاں ہے اللہ دینا انکم جو شرکا تمہارا گمان تھا کہ وہ تم میں شریک ہے تمہارے مال میں سدار ہے وہ تمہارے گمان تھا آج وہ کہاں ہے لقت تقت بینگم یقیناً کاٹ دیا گیا تعلق تمہارے درمیان آج तुम्हारे تعلقات کو تمہارے درمیان سے کاٹ دیا گیا ہے وہ دلہ اور گم ہو گئے تم سے وہ معیار بارے میں تم گمان کرتے تھے آج جو تمہارا گمان تمہارے لیے باطل ثابت ہو گیا اللہ نب العالمین نے فرمایا کہ ان سے ان کے نظریات کے بارے میں جو فکر ہے سوچ ہے وہ سارے باتیں ان سے غائب ہو جائیں گے کیونکہ پہلا ہم نے ارض کیا جب انسان کے اوپر تکلیف آ جاتا ہے پریشانی آ جاتی ہے نا تو بہت سارے باتوں کو جو حقیقت کے خلاف ہوتے وہ بالکل بھول جاتے ہیں تو اب حقیقت سامنے آ گیا اور سفارش کے بارے میں جو ان کا تھا فکر وہ باطل تھا وہ باطل سوچ اور فکر آج کسی کام کو کوئی فائدہ ان کو نہیں دیتے ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ حبا پالنے والا ہے دانے اور گٹلی کو کو مردے سے وہ من حی، نکالتا ہے مردے کو زندے سے اللہ،, یہ ہے اللہ تعالیٰ فارناتو خکون تم کس طرح گرے جاتے ہو فرمایا کہ گٹلی اور دانے سے اس بیج سے اللہ رب العالمین کے ذات ہے جو اس کو پاڑ کر اس سے پودا بناتا ہے اس سے بالیاں نکال نکال کر تمہارے لی باغات کا انتظام کرتا ہے مردے اور زندے کا معاملہ وہ مشرق سے معاہد معاہد سے مشرق وہ پیدا کرتا ہے یہی تمہارا رب ہے کیا یہ صفات کسی اور میں ہے نہیں تو پھر جب نہیں ہے تو امناتو فکون کس طرف تم کرے جاتے ہو فالک ال اسبا فالک یہ جو ظاہر میں فالق دونوں کے لیے استعمال کیا فالق الحب والنوا صبح کو پالنے والا مانا صبح نمودار کرنے والا رات کے اندھیرے سے صبح روشنی لیا تھا فالک السبا نمودار کرنے والا ہے سفیدی کو وجال بنایا اس نے رات کو سکون کے لیے رہنے کے لیے شمس اور شمس اور چاند اور سورج کو سورج اور چاند کو بنایا اس بانا حساب کے لیے غار قطر درازی ضلع یہ ہے اندازہ اس رب العالمین کا جو غالب علم والا ہے فرمایا صبح لانے والا رات کو سکون کے لیے مقرر کرنے والا